<تصفيق> هو على رسوله أما بعد من رحمان الرحیم ربی شاخلی صدری قولي اللهم اهدنا رشدا واعدنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم آمین يا رب العالمين <خاف> کل ہم نے اختلاف تنوع کی پہلی قسم کا اغاز کیا کہ جو اسماء متکافیہ پر مبنی ہے اور اسماع متقافیہ کا مطلب یہ ہے کہ مسمہ ایک ہے الفاظ فرق ہیں اور ہر لفظ میں مسمہ کے متعلق ایک نیا معنی اور ایک نئی صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہ اختلاف اختلاف تنوع ہوتا ہے اختلاف تضاد اس وقت بنے گا کہ جب مسمہ میں اختلاف ہو جائے نہ کہ مسمہ کی صفات میں اور جب تک مسمہ ایک ہے تو پھر اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ تنوع ہے اور اس کو اختلاف بھی مجازن کہتے ہیں ٹھیک یعنی یہ اختلاف ہے ہی نہیں یہ تو تنوع ہے اس کے بعد ہم آگے سے پڑھتے ہیں وہ انَ المقود کیونکہ المقسود کی طرف وہ واپس اس لیے آ رہے ہیں کہ بیچ میں ایک بحث کی طرف نکل گئے تھے جو کلامی ہے کہتے ہیں وہ انَقد ان كُلَّ اسمٍ من اساتی ولا فل اسمن صفاتی ویدی فل بری مقصود ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماع میں سے ہر اسم اس کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس پر بھی دلالت کرتا ہے جو اس اسم کے اندر صفت پائی جاتی ہے ہاتھ واضح کہیں تو ذات پر دلالت کے اعتبار سے تو وہ مترادف ہو گیا کیونکہ ذات تو ایک ہے بسمہ ایک ہے لیکن صفات چونکہ مختلف ہیں لہذا اس اعتبار سے مترادف نہ رہا لہذا ہم نے اس کو ایک اور نام دے دیا اور وہ نام کیا ہے الفاق المتقافیہ وید العیدَََََ اب ایک اور بات بھی کر رہا ہے کہتے ہیں وید العیّفۃمریقوم کہتے ہیں یہ جو اسم ہوتا ہے وہ دلالت کرتا ہے ذات پر اور اس اسم کے اندر جو صفت ہے اس پر اور باقی صفات پہ بھی کرتا ہے لیکن وہ بے طریق اس کے ذریعے بطریق طریقے لزوم بات بات ہے کہ دلالت کی مناطقہ جو ہے وہ لفظ کی دلالت لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کی تین اقسام بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سنا ہوگا دلالت لزومی دلالت لزومی دلالت لزومی, دلالت لزومی کیا ہوتی ہے دیکھیں اگر لفظ ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے کامل طریقے پر یعنی جتنا لفظ ہے اتنا ہی معنی ہے سمجھا رہی ہے کہ جتنا لفظ ہے اتنا ہی مانا ہے تو اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقہ ٹھیک ہے کہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں دلالت مطابقہ جیسے انسان کا لفظ ہے وہ انسان کے کامل معنی پر دلالت کر رہا ہے بات واضح ہے کہ نہیں بعید کا لفظ ہے گھر کا لفظ ہے تو گھر کے لفظ سے آپ کو پورا معنی سمجھ میں آئے گا نا صرف کھڑکی تو سمجھ میں نہیں آئے گی صرف دیوار تو سمجھ میں نہیں آئے گی دیواروں کھڑکیوں چھت سے مل کر بننے والی اور دروازے سے ملنے والی ایک پوری ہے جس کو بیت کہتے ہیں تو بیت کا لفظ ایک پوری شے کے لیے وضع کیا گیا ہے اگر بیت کا لفظ اس پوری کی پوری شے پر دلالت کرے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اس کے جز پر نہیں پوری کی پوری شے پر تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت مطابق اور اگر لفظ پوری شے پر دلالت نہ کرے بلکہ جز پر دلالت کرے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو اس کو کہتے ہیں دلالت تزمر ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں دلالتِ تزمر اس کی مثال جیسے گھر کا لفظ لے لے یعنی گھر کا لفظ جو ہے وہ بعید کا لفظ دلالت کس پہ کر رہا ہے کس پہ کر رہا ہے ہاں پورے گھر پہ بھی کر رہا ہے لیکن اور کس پہ کر رہا ہے دلالت کس پہ کر رہا ہے اور نہیں وہ گھر تو وہی ہے گھر یعنی گھر سے مراد بعید کا لفظ جس جس چیز پہ بھی گھر کا اطلاق ہوتا ہے وہ گھر کے لفظ کی دلالت اس پہ بھی ہے نا کہ اس پہ چھت ہوگی صرف چھت پہ بھی تو دلالت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بات نہیں سمجھ آ رہی یعنی گھر کا لفظ ہے گھر کے لفظ کی پوری دلالت تو پورے گھر پہ ہے لیکن اگر آپ کہیں گھر کے لفظ کی دلالت اس بات پر بھی ہے کہ اس پورے گھر میں ایک دروازہ بھی ہے سارے گھر کا تصور دروازے کے بغیر نہیں ہے یا آپ یہ کہیں کہ بیت کے لفظ کی دلالت جو ہے وہ اس کی چھت پر بھی ہے کیونکہ چھت کے بغیر گھر کا تصور نہیں ہے لفظ بیت کی دلالت گھر کی دلالت اس کی دیوار پر بھی ہے جیدار پر بھی ہے آدروازے کیونکہ گھر بغیر دیوار کے ہوتا نہیں یہ سب دلالتیں بھی لفظ بیت کی ہیں آج واضح ہے کہ نہیں. لیکن کیا یہ لفظ بیت کی ساری دلالتیں دلالتِ مطابق ہیں है? دلالت مطابقہ تو نہیں ہے تو دلالت مطابقت تو اس میں گھر بھی ہوگا اس میں ساری چھت بھی ہوگی دیواریں بھی ہوں گی وہ بھی ہوگا پورے پر دلالت ہوگی تو وہ دلالت مطابقہ ہے اگر پورے پر دلالت نہیں ہے تو کیا ہے دلالت تزمنی یعنی البئی تم ٹھیک ہے البابا البئی تو یا تزمن ولجران سمجھا رہی ہے تو یہ کون سی دلالت ہے اس کو کہتے ہیں دلالت کیا کہتے ہیں دلالتم ہاں تزمنی یعنی دلالت الفظ اعلی جز ایمانا پہلی دلالت کیا تھی دلالت اعلی کلاناگو پانچ وازی ہے کہ نہیں اور یہ کیا ہے دلالت الفظ اعلی جز ای مانا ہوں بات واضح اچھا دلالت اعلیٰ خاریجی مانا ایک تو دلالت اللفظ اعلی کلانا دلالت الفظ اعلی جز ای مانا دلالت الفظ خاری جی اس کو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دلالتوں کی بات واضح ہو یہ کہنے اگر لفظ کی د... مثال کے طور پر گھر کی دلالت گھر پر بھی ہے سب پر بھی ہے لیکن بازنے کا بازنے کا یہ تزمونی ہے بازنے کا لزومی ہے گھر کے رہنے والوں پر دلالت کیا ہے وہ گھر کے مسمہ میں رہنے والے شامل ہیں نہیں شامل یعنی دلالت البیت اعلیٰ ساکنی ہی مسلت گھر کی دلالت اس کے رہنے والوں پر یہ دلالت پر لزومی ہے لیٹوں کے یہ دلالت اللفظ اعلیٰ کلی معنی نہیں ہے کیونکہ کلی معنی تو بس گھر ہے دلالت اللف اعلیٰ جس معنی بھی نہیں ہے کیونکہ گھر کی دلالت میرے اوپر نہیں ہے گھر کی دلالت دیواروں پہ ہے سب پر انسان پہ نہیں ہے لیکن گھر کے لفظ سے ایک دلالت جو کہ اس کے معنی سے خارجی ہے وہ کون ہے گھر والے بھی ہیں تو دلالت اللفظ اعلیٰ خارجی معنی اور بعض نے کہا کہ بس جو دلالت مطابقت اور تجمونی نہیں ہوگی وہ دلالت لزومی ہوگی بس لیکن وہ خارج معنی ہوگا نا یہاں جو دلالت نظومی کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے دیکھیں اللہ کا لفظ ہے العالیم اللہ کا اسم ہے العلیم یہ دو چیزوں پہ دلالت کر رہا ہے ایک دلالت کر رہا ہے اسم پر سوری ایک دلالت کر رہا ہے ذات پر ٹھیک ہے اور اس لفظ کے اندر جو صفت ہے اس پر بھی بات واضح لیکن جب اس نے ذات پر دلالت کی العالیم اور العلیم کی جو ذات ہے وہ اور بھی صفات رکھتی ہے سمجھا آ رہی نہیں وہ صرف علم کی صفت تو نہیں رکھتی تو اس لفظ کے اندر ایک دلالت یہ بھی ہو گئی کہ وہ جو مصمع ہے وہ قدیر بھی ہے وہ سمیع بھی ہے وہ بسی بھی ہے لیکن کیا یہ لفظ کی اپنی دلالت ہے یا اس کے معنی سے خارج ہے خارج ہے یہ دلالتیں مزوں گئی ہیں آج, آج کہ نہیں یعنی یہ جو اسم ہے اللہ سبحانہ کا على و تعالیٰ کا و ذاتی وید العال صفٰ اللطیف الاسمی و یدید صفٰ الاخرا الطیفِ ذاتی یہ تین قسمیں بس سمجھ لیں دلالت اللفظ على کلا ہوں دلالت مطابقت دلالت اللفظ على مانا ہوں یہ کیا ہے دلالت تزمنی دلالت الفظ على خارجی مانا باتواز ہے ھم. اب باقی ہاں ہم یہ بحث نہیں کریں گے وہ بنتی ہے کہ لزوم جو ہوتا ہے وہ کبھی عقلی ہوتا ہے وہ عقلی بھی ہو سکتا ہے وہ کبھی عرفی ہوتا ہے کبھی عادی ہوتا ہے کبھی فقہی ہوتا ہے لغوی بھی ہو سکتا ہے لزوم ٹھیک ہے لیکن لزوم کیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں لذیمہ من ہو کسی شے سے کسی اور شے کا لازم آنا بس ٹھیک ہے اس میں میں وغیرہ کیا ہے کس تشبینی آنے گی یعنی آپ یوں کہیں کہ بھئی میں نے شیر بولا ہے اس سے میری مرادی ہے یلزمن ہو نہیں ہے وہ استعارہ ہے یعنی اس میں یہ دلالت لزومی کے طریقے پر نہیں ہے اس میں کوئی کرینہ پایا جائے گا آگے پیچھے کہ جس سے آپ کو پتہ ہی چل رہا ہے کہ میں اس لفظ کی دلالت نہیں کر رہا اس لفظ سے مراد ہی کچھ اور لے رہا ہوں یہ فرق ہے نا یہ استعارہ ہے یعنی آپ کہیں میں نے بہادر آدمی کے لیے لفظ شیر کو مستعار لے لیے بس یہ مراد رکھیں یہ نہیں آپ کہہ رہے کہ میں نے لفظ شعر کا معنی تو یہ دم والا شعر ہی لیا ہے لیکن اس کی دلالت الزومی ہے یہ تو نہیں ہے آپ نے لفظ شعر سے معنی ہی وہی مراد لیا شجاعت کا دلالت الزومی نہیں ہے اچھا تو کیا کہہ رہے ہیں اب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی و ان عمل مقصود و انقلٰ علیٰ فل اسم بن صفاتی وید الطیف آ سب کسی دوسرے نام کے اندر جو صفت ہے اس پر بھی دلالت ہے اس کی لیکن وہ طریقہ کیا ہے بے ترین بے صاحب یہ بات آپ کو سمجھ آئی دلالت کی لیکن کیا سمجھیں نہیں آپ نے پہلے سر نہیں میں ہلایا پھر آپ نے اس بات نفی اور اس بات کلیمہ اللہ اللہ اور عربی کی عبارت آپ کے سامنے ہے, ہے؟ اور اس کو غور سے دیکھیں میں سمجھا آ جائے گی اس لیے میں نے ابھی شروع میں آپ سے یہی کہا تھا عربی بغور کیجیے ٹھیک ہے دیکھیے مقصود سمپل سا جملہ ہے من من اسما عی ید ہی مقصود یہ ہے کہ اللہ کا ہر اسم اس کے اسماء میں سے دلالت کرتا ہے اللہ کی ذات پر وہ علامہ فلسمی اور دلالت کرتا ہے اس پر جو اسم میں اس کی صفات میں سے ہے من صفاتی یہ تو ہو گیا وہ لفظ علیم اس کی دلالت اللہ پر اور اس کی دلالت علم پر لیکن اس کی دلالت اگر قدرت پر بھی ہے تو وہ دلالت سی ہے نظومی وَيَدُلُّ اَيْضًا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي فِي الْإِسْمِ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الْنُزُومِ فہم تم یہی تو کافی درست میں بتا رہا تھا دلالت دیکھیں آپ نے اس مسمع کو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو پہچانا ہوا ہے نا کہ وہ مسمہ ہر قسم کی صفت کمال سے متصف ہے اللہ کی ذات تو لفظ علیم کی دلالت نہیں ہے لفظ علیم کی دلالت ہوئی مسمّہ پر اور مسمہ متصف ہے تمام صفات کمالیہ پر تو اس طریقے پر لفظ علیم کی اس میں علیم کی دلالتِ لزومی اس کے داخل معنی میں سے نہیں ہے باقی صفات پر بھی ہو گئی این ہاں انڈائریکٹلی ہوئی ڈائریکٹ نہیں ہے بے لزوم ہے ٹھیک ہے غری بات ہے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے یعنی جس کو یہ نہیں ہے کہ اللہ کا تعارف اسے صرف اسے العلیم سے حاصل ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ اللہ کو جان چکا ہے لیکن پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے اسمام میں سے العلیم بھی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو بالفرد یہ بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متصف ہے بصفات القوالی پلیہ پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ العالم بھی ہے تو اس کے بعد وہ جان لے گا پھر بعض میں کہا کہ بھئی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو دوسری صفات کے بغیر پائی نہیں جا سکتی مثال کے طور پہ صفت علیم کی دلالت صفت حیات پر ہے تو دلالت لزومی کیونکہ صفت علم میں صفت حیات نہیں ہے لیکن صفت علم کا کوئی تصور حیات کے بغیر سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی چیز حی نہیں ہے لیکن علیم سمجھا رہی ہے متصور نہیں ہے تو صفت العلمی تد على صفت الحیاتی بطریق الزوم ٹھیک ہے سمجھا رہی اس طرح هي. تو یہ طریقۂ رزوم ہوتا ہے وہ اربوں سے پوچھے نا وہ تو الٹی سیٹی باتیں مارتے مونگیاں مار رہے تھے نا جانتے تھے نا وہ ڈرامے کر رہے تھے آپ کے خیال میں وہ بھی سیریس تھے آپ ڈرامے کر رہے تھے ہاں بالکل ایسی بات یعنی عربوں کے قول کو آپ حجت کیسے لے سکتے ہیں عرب عرب تو کہتے تھے مشرقی نے مکہ کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کائنات پیدا کی اس نے ہمیں پیدا کیا خالق بھی رازق بھی دوبارہ نہیں کر سکتا اب آپ اس کے اس کو عقلی طور پر سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ ان کو بار بار سمجھاتے ہیں جس نے پہلی دفعہ کیا وہ دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے لیکن ان کے پالیسی طرح اب تو وہ تو استحزا کہتے تھے وہی ذقیل علمس القرحمٰن قول اور رحمان ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالی نے رحمان کی سورہ مریم کا آخری ڈیڑھ رقوع پڑھے اس میں کوئی دس دفعہ رحمان آیا ٹھیک ہے ایسے میں غور کر رہا تھا تو رحمان کی اتنی کثرت ہے ادھر اگر آپ دیکھیے گا جا کے سورہ مریم کا جو آخری حصہ شروع ہوتا ہے نا وہاں سے کہاں سے بے عقول ال انسان و اعیدہ مت الصعف اخراج وحیٰ اولاسان اللہ من نبل ولم خوشیا یہاں سے لے کے سورت مریم کے آخر تک ڈیڑھ دو صفحے ہیں وہاں تک جائیے دس دفعہ آپ کو اس میں رحمان ملے گا اور ہے جلالی انداز رجیب ہے یعنی وہاں اگر آپ غور کریں ساری بات اور یہ غصے کی یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے پولیس رات پر سے گزرنا یہ ہوگا وہ ہوگا رحمانی ٹھیک ہے بات ہو رہی ہے کہ ہم درخت پکڑ کے ان کو سزا دیں گے لیکن لفظ لارے الرحمان الرحمان تو عجیب وہاں ہے ہے جلالی بیان لفظ آ جمالی اسم جو ہے وہ جمالی ہے سمجھا رہی کہ وپال التخر رحمان تم سعید ادا تقاد السماواتو اب یہ غصے کی بات ہو رہی ہے لیکن لفظ کیا ہے رحمان تم سید اداد السماوات اس کے بعد انداء لرحمانی <عَبْدًا> <laughs> <سيجال> <وفد> ساری سوریم کے تو وہ رحمان کو جانتے تھے ایسا نہیں ہے وہ کہتے تھے ہمیں کہ تو بس رحمان یماما کا پتا یہ فضول باتیں جم کی تو ان کی باتوں کو دلگی نہ بنایا و کزا نبی صلی اللہ علیہ وسلمحمدن و احمد واقب ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مطعم فرماتے ہیں سمیا تو صلی اللہ صقول لیخمسۃ وسما میرے پانچ نام انا محمد على الماحی و انلاقب لا نبی بعدها. عاقب سب سے آخر میں آنے والا. ليس بعده نبی. ہیں کہ یہ ہیں مراد ولی کا اسما القرآنی قرآن و والفرقان والهدى والشفى والبيان والكتاب وأنفال ذلك فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى اب عنه عنہ اسم كان اذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علاما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن اعرض عن ذکری ما ذكره فیقال له هو القرآن مثلا أو هو ما انزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارتا يضاف إلى الفاعل و تارتا إلى المفعول اچھا اب کیا بتاناتا ہے میں نے ادراب یہ خوش سی بات ہے لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا اس کو ہے نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو نا آپ کل نہیں چلیں ٹھیک اچھا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ یہ نا اس ان باتوں سے گھبرائیے کہ نہیں یہ ذرا سائیڈ سائڈ موضوعات ہیں ان کا اس سے تعلق نہیں اصل بات گزر چکی ہے وہ کیا تھی اختلاف تنوع کی پہلی قسم یہ والی ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اب وہ ویسے استطرادن یعنی استطراد کہتے ہیں ذرا بات آئی گئی ہے تو اس کو ذرا اور طریقوں سے بھی بیان کر دے وہ بیان کر رہے ہیں اور مقصود کلام گزر چکا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر پوچھنے والے کا مقصود یہ ہو کہ وہ مسمہ کی تعین چاہتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ میں پوچھ رہا ہوں رحمان کون ہے پہلے اس کو سمجھ لیں یعنی بتانا کیا چاہ رہا ہے یعنی اگر میں آپ سے یعنی میرے پاس کوئی آتا ہے جیسے بھی رحمان کی بات ہو رہی ہے اللہ سہن و تعالیٰ کے اسماعی حسن میں سے ایک نام ہے اور رحمان کوئی صاحب آتے ہیں پوچھتے ہیں مر رحمان یا الرحمان تو اگر ان کا مقصود یہ ہے کہ رحمان کا مسمہ کون ہے پوچھنا کس کے بارے میں چاہ رہے ہیں وہ مسمہ کے بارے میں تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کسی بھی نام سے بتا دو آپ پوچھیں رحمان کون ہے اللہ اور رحمان کون ہے وہی جو العلیم ٹھیک ہے ابن کوئی بھی آپ اس نقل کر دیں کیونکہ وہ اصلاً رحمان کے اندر جو متضمن صفت ہے اس کی معرفت نہیں چاہ رہا وہ محض تعین مسمّہ چاہتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس نے آگے کہا مر رحمان تو ہم جواب میں دیں گے ہو اللہ و اللہ اگر اس کی مقصود کیا ہے اس کا مقصود تعین المسمہ اور اگر اس کا مقصود ہو کہ نہیں مجھے تو رحمان کا مسمہ معلوم ہے رحمان ہو اللہ رحمان کون ہے یعنی اس اسم کے اندر اضافی معنی کیا ہے جو لفظ اللہ یا لفظ العالم کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم اسے بتائیں گے کہ رحمان اپنے اندر متضمن ہے صفت رحمت اور اس لفظ کو کھولیں گے کہ رحمان رحمت فالان کے جو بھی ساری تفصیل ہے وہ کہہ رہے ہیں کبھی مقصود سائل تعین مصمع ہوتا ہے کبھی مقصود سائل تعین صفت بھی ہو سکتا ہے بعد ہے کہ نہیں اور یہ جو ان کا سوال تھا نا ومرحمان یہ استہزائیہ تھا یہ نہ تعین مسمّہ کے لیے تھا نہ تعین صفت کے لیے تھا اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے وہ عمر رحمٰن یعنی سوال بنتا تھا ومن الرحمان سمجھا رہی ہے کہ نہیں انہوں نے استہزائیہ ماں کے لفظ ہے جیسے فرعم نے سیدنا علیہ السلام سے کہا پالا وماء رب العالمین استہزائیہ تھا یعنی وماء الرب العالمین کہ ومن رب العالمین پوچھو نا کہ تم ایک ہست جیتی ہستی کے بارے میں پوچھ رہے وہ کہہ رہے ہیں ما؟ یعنی جیسے ہم نوزوب اللہ اردو میں کہتے ہیں شہ کیا گویا ہم اس کے بارے میں یہ بھی تعین کر رہے ہیں کہ یہ عقل ہے یا غیر رہے ہیں سمجھا گئی کہ تو ما؟ تو انہوں نے کہا اولو ماں اور رحمٰن انس اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا اب اور رحمانات تو بتایا کہ مسمّہ تو ایک ہی ہے رحمان کہہ کے بولتے تو یہاں تعلیم مسمت رحمان کا مسمہ بھی وہی ہے اللہ کا بھی وہی ہے باقی اسماء اسنا کا مسمّہ بھی وہی ہے ہاتھ باز اب اس کو سمجھیے اچھا اس کے بعد ایک اور مبحث یہ آ رہا ہے جو پڑ یعنی اس کے بعد وہ مثال کے طور پہ کہیں گے کہ ان ذکری کوئی ذکر کے بارے میں پوچھے تو ہم کہہ دیں گے کہ قرآن ہے یا کتب ہے بتا دیں گے ان کو یعنی اگر وہ ذکر کا مسمّہ ہی بس پوچھنا چاہ رہا ہے تو کسی بھی لفظ سے بتا دیں قرآن کہہ کے بتا دیں وہی کہہ کے بتا دیں ماں انض اللہ من القتب کہہ کے بتا دیں پھر اس کے بعد یہ بحث یہاں سے تعلق نہیں رکھتی لیکن چونکہ اب ذکر ہی آ گئے تو ذکر کی اضافت ہے یا متقلم کی ضمیر کی طرف تو اس کے بعد یہ بتائیں گے وہ کہ یہ ذکر کیا ہے یہ تو مصدر زکر ید کرو ذکر اور مصدر کبھی مضاف ہوتا ہے فائل کی طرف کبھی مضاف ہوتا ہے مفول کی طرف ٹھیک ہے ادب ہے نا کئی دفعہ گزر چکی ہے المصدر یضاف یوزاف الافائلی تارتا وہ یہ دو... ابھی ہم یہ عبارت کو پڑھیں گے لیکن میں سمجھا پہلے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کے بعد پڑھیں گے تو بآسانی با سمجھ آ جائے گی پہلی بات میں نے آپ کو کیا بتائی ہے ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں اگر پوچھنے والے کا مقصود تعیین مسمّہ ہو تو کسی بھی نام کے ذریعے اس مسمہ کی تعیین ہو سکتی ہے بات واضح کے نہیں دوسری بات جب انہوں نے بیچ میں ایک مثال دی امن اور ذکری کی تو ذکری میں اب چونکہ ذکر مضافل یا متکلم ہے مضافیل ضمیر ہے تو یہ اضافہ فائلی ہے یا مفولی ہے اب اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہہ رہے ہیں دونوں ہو سکتی ہیں اگر فائلی اعتبار سے لیا جائے تو یہ مانا ہوگا اور مفولی اعتبار سے لیا جائے تو یہ مانا ہوگا بات ہے تو مصدر کیا ہوتا ہے کبھی مزاف علفائل ہوتا ہے کبھی مزافیل مفول ہوتا ہے کبھی مزاف ظرف ہوتا ہے ٹھیک ہے بات ہے ہو ہے کہیں کہ اور اس کی مثال جو میں نے آپ کو دی تھی وہ مشہور مثال ہے یہ یاد کر لیں لا تجعلوا دعا اور رسولی بہ اینکم کعا ای اب یہ دعا اور رسول ہے نا یہ مرکب اضافی دعا مزدر ہے دعا ید دعاً اور رسول مذاق تو یہ جو اضافت ہے یہ فائل یعنی مزدر کی اضافت اس کے فائل کی طرف ہے یا مضدر کی اضافت اس کے مفول کی طرف ہے اگر آپ کہیں گے کہ فائل کی طرف ہے تو اور رسول علیہ السلات وسلم دعا کا فائل ہوں گے تو ہم کہیں گے لا کا جلو دعا رسول میں اب رسول کو فائل بنائیں کیا ترجمہ بنے گا نہ بناؤ جب رسول تمہیں پکاریں ان کی پکار رسول کے تمہیں پکارنے کو نہ بناؤ جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. اور اگر ہم کہیں گے کہ بذر مظافر الفول ہے تو ہم کہیں گے لات دعا اور رسول رسول کو جب تم پکارو تو ایسا نہ پکارو جیسا کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں یعنی پہلا ترجمہ کیا تھا رسول تمہیں پکارے تو اس کو ایسا نہ پکارنا بنانا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور جب تم رسول کو پکارو تو ایسا نہ اس کو بنانا جیسے کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو یعنی رسول کو یا محمد یا یا ابوالقاسم کہہ کے نہ پکارو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو ایک دوسرے کو تو تم ان کی اسم اور کنیت سے پکارتے ہو تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ علماء نے بیان کیا ہر نبی کو اس کے نام کے ذریعے اللہ نے پکارا ہے یہ بات ہے آپ پڑھ لیں ہاں؟ یا منہ عورت انہار یا یوس یوس یا نو قد ان قدجہ یا دیا موسا یا عیسیٰ انی متوفق جتنے بھی انبیاء ہیں لیکن آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا یا محمد کو ہے قرآن میں کہیں یا محمد یا محمد کئی بھی نہیں یا یوہ الرسول یا ایوہر نبی تو اس میں بھی گویا اللہ تعالی نے ہمیں ادب سکھایا کہ لا تعالیٰ دعاء الرسول بینکم اب بعضکم ک دعا تو یہ دعا اور رسول مصدر ہے و المستر و یوضعف علل فعلِ تارتاً و یوضعفیل المفول یہاں انہوں نے بیان نہیں کیا وضعف علمفول فی تارت یعنی اظہر فی ٹھیک یعنی آپ جیسے کہیں دعا یا قیام الِِِ قیام ال قیام الل کیا مرکب ہے اضافی ہے لیکن قیام کی اضافت کس کی طرف ہے لیل کی طرف لئی فائل ہے رات میں تو کھڑا نہیں ہونا اور نہ رات کو ہم نے کھڑا کرنا پھر اس اعتبار سے مفول بھی نہیں ہے رات میں کھڑا ہونا ہے کسی اور نے ہم نے قیامہ فلئی ہے اصل میں ٹھیک ہے قیام العلمراد کے قیامہ یہاں اضافت کیا ہے المضطور و مضاف اللہ عظرف المقانی اور عظرفی الضمانی طواف البعت طواف و البعت یطوف و توف تو طواف البعت مزدر ہے مضاف کیا ہے بیت مکان کی طرف ہے بیت نے طواف نہیں کرنا اس کو آپ ویسے مضافی المفول بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے بیت کا طواف کرنا لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں طواف فل بیت اگر فل بیت کی بیچ میں فی لگا لیں تو یہ اضافت کون سی ہو جائے گی ضرفیہ مضافلہ ضرفِ المکان تو اس طرح ہوتا ہے یہ بس بتا رہے ہیں آگے اتنی سی بات کبھی کبھی کبھی تہارتن کا مطلب مررتن جیسے قرآن میں ولاقت کیا ہے ہاں ہاں تارتن اخرا وہی میں آیا ہے وہ منحان کم وہ منحان میں ہم نے اس میں سے جو میں پیدا کیا ہے اس میں دوبارہ اسی میں سے نکالنے اس کو تارتاً بھی کہہ دیتے ہیں مرتً بھی کہہ دیتے ہیں سورہ نجم میں اس کو نزلتاً اخرا کا وہ بھی مانا فلاح اخرى عند اب پڑھیں فعیدہ فعیدہ مقصودہ ٹھیک ہے تاہین المسمہ کانا کیسا میں مقصودہ اس کی خبر ہے ٹھیک ہے اگر اس کو اپوزٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح میں ہو سکتا ہے آپ کا فیضا کانسودین المسمہ یہ بھی صحیح ہے فیضا کوئی فرق نہیں پڑ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے یعنی آپ کا فیضہ کانہ تعین المسمہ مقصودہ ٹھیک ہے تھوڑا سا فرق پڑے گا حسر کے اعتبار سے لیکن یہاں اس کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا هذا الاسم کہہ رہے ہیں اگر پوچھنے والے کا مقصود یہ ہوا کہ مجھے مسمہ معین کر کے یہ کسی کو ابھی تک یہ سمجھ نہ آئی ہو کہ مسمہ کیا ہوتا ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ ساری بار گزرنے کے بعد وہ پھر مسمّی کون ہے مسمّی ہے کہ ملتا ہے کہ کیا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی جی پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں نا یہ تو اہم بات یہ وہی ہے ہاں مسمی وہی وہ مسمّی لیکن وہ مسمی نہیں ہوتا وہ ہم غلط بول دیتے ہیں وہ مسمّہ ہے تو جس طرح ہم بولتے ہیں نا متوفی فلا تو وہ متوفی تو نہیں ہوتا متوفا ہوتا ہے نا تو متوفی تو اللہ ہے تو یہ وہی مسمی ہے تو نہیں باقی اگر دیکھیں ایک اسم ہوتا ہے نا ایک اسم میرا خیال ہے اس کو کھڑے ہو کے نہیں گا کیونکہ یہ تو مسائل خ, ہم تو اتنی دی دیر سے اسم مسمّہ بولے جا رہے ہیں اگر اسم مسمہ کا ہی نہ پتہ چلا ہو ابھی تک تو پھر تو معاملہ خراب ہو گیا اس کا مطلب مسمہ نہیں پتا موسم ہاں بس یہ ہے وہ دیکھے نا ایک ہوتا ہے اسم ایک ہوتا ہے مسمہ ویسے یہ اسم اور مسمہ کی بحث جو ہے نا تو بہت مشکل مباحث میں سے ہے یعنی علم الکلام کے شروع میں اگر کسی نے یہ مختصر پڑھنی ہو ایسے کہنے دینا پڑیں ایک ہے اسم اور مصمّہ یعنی اسم مسمع ہوتا ہے مصمع اسم ہوتا ہے امام غزالی کی کتاب ہے آ, المقصد الاصنا فی شرح اسماء اللہ الحسنہ تو جو بھی اسماء اللہ الحسنہ پر کتابیں لکھی جاتی ہیں نا اس کے شروع میں یہ بحث لازماً کی جاتی ہے کہ اسم اور مصمہ میں رفت کیا ہے سب سے عمدہ بحث جو بڑی آ, دقیق طریقے پر کی ہے وہ امام غزالی علیہ الرحمٰ نے کی اور وہی بحث امام رازی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے شرخ و اصما اللہ رسنا پر انہوں نے اس پوری بحث کو اون کیا ہے کہ یہ سب سے زبردست بحث جو ہے وہ امام غزالی کی ہے تو وہ ایک اور مسئلہ دیکھیں اسم جو ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ اسم لے لیں طلب میری رائٹنگ کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا قلم ہے نا قلم تو لفظ ہے جو آپ منہ سے بول رہے ہیں قاف لام قلم ٹھیک ہے تو یہ جو منہ سے نکلنے والا لفظ ہے سمجھ آ رہی ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے یہ اسم ہے یہ کیا ہے اسم ہے اس کا وجود صرف لسان پر ہوتا ہے حلیقا. اچھا قلم جب ہم لفظ بولتے ہیں تو کیا محض الفاظ قاف لامین مراد ہوتے ہیں یا خارج میں بھی کوئی شے مراد ہوتی ہے کچھ شے ہے نا جس کو آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے لوگوں ایک سگنیفائر ہوتا ہے ایک سگنیفائڈ ہوتا ہے سگنیفائر کون ہے وہ یہ لفظ ہوتا ہے لیکن سگنیفائی کا مطلب کہ ہم کسی شے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا سگنیفائر ہے تو اس کی سگنیفیکیشن کس شے کی طرف ہے مسمع. وہ مسمہ ہے خارج میں یہ صاحب جو ہے نا یہ اس کا مسمّہ ہے قلم سمجھ آ رہی ہے نہیں خارج میں لفظ خارج میں کیا کہیں گے اس کو لفظ کا مصداق سمجھا رہے ہیں کہ خارج میں جو لفظ کا مصداق ہے وہ کیا ہے مسمع وہ مسمہ ہے بس اتنی جی بات ہے جب آپ بولیں گے قلم تو قلم منہ سے نکل گیا اس کے بعد کس کی طرف اشارہ ہے اس کا اس کی طرف اشارہ ہے کاس کا لفظ بولیں گے تو کاس کا اشارہ جو ہے وہ اس گلاس کی طرف ہوگا بس یہ اس کا مسمہ ہے ہم بول رہے ہیں علیم علیم تو لفظ ہے بس آ آئین لام یامین علیم کا خارج میں مسمّہ اس کی دلالت اس کی سگنیفیکنس کس پر ہے اللہ سبحانہ ہوتا پر تو اللہ سبحانہ ہوتا ہے ذات اس کا مسمہ ہے لیکن کیا لفظ علیم کا مسمّہ صرف ذات ہے یا کوئی اور شعبی ہے ساتھ صفت بھی ہے بس اتنی سی بات ہے وہی اسماعی متقافیہ ہوتے ہیں وہ جو صفت پر بھی دلالت ہو رہی ہے وہ اس سب مسمّہ یہ ہوتا ہے بس خارج میں لفظ کا مزدھ جو ہوتا ہے وہ مسمہ ہوتا ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے ہاں کوئی ہے مشکل بات یعنی ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے نا وہ یہ ہے کہ اختلاف تنوع کی پہلی قسم کیا ہے دو مفسر آتے ہیں کیا آتے ہیں دو مفسر قرآن کے ایک لفظ کی تفسیر بیان کرنے لگے ہیں جب قرآن کے ایک لفظ کی تفسیر بیان کرنے لگے ہیں تو مختلف عبارتوں سے بیان کرتے ہیں ایک کی عبارت اور ہے دوسرے کی اور ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو دو عبارتیں ہیں ان دو عبارتوں کا مصمع الگ الگ ہے اگر مسمّہ الگ الگ ہو تو اختلاف تعداد ہے اگر مسمہ ایک ہو تو اختلاف تنوع ہے اور اگر مسمّہ ایک ہے تو عبارتیں الگ الگ کیوں ہیں اس لیے کہ ہر عبارت میں اس مسمہ کی ایک الگ الگ صفت پائی جاتی ہے اتنی سی باتیں اب تک جو بات ہے وہ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سما ہاں سما یوسمی سے مسمّی نام رکھنے والا ہے وہ ان سمئی چوہا مریم اور مسمہ وہ ہے جس کا نام رکھا جائے وہ مسمہ ہو جائے جب ہم کہتے ہیں نا المسمّہ فلان وہ مسمی ہم بولتے ہیں وہ مسمی نہیں ہو سکتا مسمی تو اس کے والد صاحب ہوں <laughs> اگر آپ کہیں المسمی فلان تو مسمّ تو اس کے والد صاحب ہیں الدادا ہوں گے جنہوں نے کبھی نام اس کا رکھا ہوگا اسم اس کا ہاں اسم با مسمہ کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کا نام رکھا گیا اس کی صفت ہے وہ واقعی مسمّہ میں پائی بھی جاتی ہے سمجھا رہی نہیں اس کا نام عالم ہے مثلاً بچپن میں رکھا جو وہ واقعی عالم ہو گیا یعنی صرف اسم اسم نہیں, کا واقعی مسمّہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے مابودان باطلہ ہیں وہ اسم بلا مسمّہ ہیں جگہ جگہ پڑھتے ہیں نا ان ہی اللہ اسماء ان سم تمہارا ان تم ابا کما انض اللہ بحا منص الت اس کا کیا مطلب ہے یہ تم نے نام رکھے میں ان کا مسمہ کوئی نہیں ہے یعنی تم نے کہا کہ شیرا نامی ایک ستارہ معبود ہے معبود تو اللہ جس کا کوئی ہے ہی نہیں تو لہذا اسم ہی اسم ہے اس کا مسمّہ کیوں نہیں پایا جاتا سمجھا رہے کہ تو اسم بلا مسمّہ ہوتے ہیں اللہ کے سوا جو بھی مابودان مابودات ہیں آلحا ہے کیونکہ اللہ کے سوا حقیقتا یا حقیقت نفس العمری میں تو کوئی معبود ہے ہی نہیں تو لہذا وہ کون ہے وہ اسم بلا مسمّہ ہے اور اسم با مسمہ کون ہے کہ جو اسم بھی ہو اور مصمبہ بھی ہو ہاں <سلام> اس, اس سے مراد کیا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں فلان مسمی فلان موسمی کا فلان اس کا نام یہ ہے ٹھیک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ مسمّہ سے مراد مسمہ ہوتا ہے سر یعنی فلان اس کا نام یہ رکھا گیا یہی ہوتا ہے نا عدالتی زبان میں جی تو جی اب مسمہ کی سمجھ آ گئی رضوان صاحب ہاں تو بس اتنی سی بات ہے المقصد الاسن فیشر اسما اللہ عسن اور جو امام راضی کی کتاب ہے وہ طوالِ الانوار ہے یا مجھے بھی یاد نہیں آ رہا میں اس کی پوری پی ڈی ایف کی پرنٹ نکلوایا ہے کچھ دنوں پہلے لیکن اس کا مجھے بھی اس وقت نام نہیں یاد آ رہا وہ زیادہ ظفین کتاب ہے لیکن وہ بہت زیادہ کلامی ہے کون سی بلا امام راضی کی یہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے وہ ہے اس میں وہ آپ کو ہر اسم میں بتائیں گے کہ اس اسم کا آپ پر کیا اثر ظاہر ہونا چاہیے سمجھا کہ وہ بہت کام کی کتاب ہے اسماء اللہ حسنہ پر کوئی کتاب پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے نا تو اللہ کے اللہ کو پہچاننا کیسے اس کی اسماء صفات کے ذریعے بولسما الحسنہ فدروں بھی ہر تو اسماء حسنہ پر کوئی صحیح کتاب اچھی کتاب جس میں ہر اسم اور وہ کہاں وارد ہوا ہے سب سے زبردست کتاب جو تفصیل تفصیل ہے جس میں آپ کو بتائیں گے اس حدیث میں امام غالبی بتائیں گے نہ امام راضی صحیح طرح بتاتے ہیں وہ بتائیں گے امام قرطبی علیہ الرحمٰن ان کی کتاب کا نام ہے خالی السنا نہیں خالی السنا نام ہے امام غزالی کی کتاب کا امام غزالی نام ہے السنا میں نے المقصد بتایا نا ہاں مقصد نکالنا السنا فی شرحِ اسما اللہ حسنٰ امام قرطبی کی کتاب کا نام ہے المقصد الاثنا فی شرح اسما اللہ حسن وہ بھی زخیم کتاب ہے اور اس میں پھر کن کن احادیث میں وارد ہوا ہے اسم کا اشتقاق کیا ہے لغت میں اس کے معنی کیا کیا ہوتے ہیں وہ تفصیلی کتاب ہے اگر وہ ہے امام صاحب امام قرطبی علیہ الرحمٰ کی یہ تین کتابیں بہترین کتابیں ہیں اس موضوع کا اردو میں مولانا سلیمان منصور پوری کی کتاب جاتا ہے کس کی ہاں امام غزالی کی جو کتاب ہے اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوگا امید ہے انگریزی میں بھی ہے ان کی بھی اسما شرح شرح الاسما اس طرح کی کوئی کتاب اردو میں اویلیبل ہے اللہ اللہسکا کی شرح پر وہ کتاب دیکھیں مفید ہوتی ہاں اسم آدم پر جو بحث کی ہے خالی ہاں ٹھیک اور یہ کتاب ایک اور مختصر کتاب ہے سید احمد ذہوب کی وہ عربی میں ہے لیکن مختصر ہے سید احمد زروف بہت بڑے صوفی تھے اور جس طرح مجدد الفسانی شمار ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں اور وہ مجد اسی طرح مورتانیہ اور مراکش وغیرہ میں جو ایک صوفی بزرگ جو واقعی مجدد تھے اور وہ مطلب اصلاح کے اس پر بہت بڑے آدمی تھے سید احمد زروف وہ متکلم بھی تھے اصولی بھی تھے ان کی بھی ایک کتاب کے نام ہے شرک و اصما اللہ وہ مختصر ہے وہ مل جاتی ہے سید احمد ذہو یہ میں ان سے پہلے ہیں یہ نویں نویں صدی کے ہیں لیکن مراد یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک سعید مجد الفسانی کی ایک ہستی ہے اور تجدید اور اصلاح و تصموف کی اصلاح اور ساری چیزوں میں اسی طرح یہ وہاں مشہور ہے ہمیں چونکہ نہیں پتہ ہوتا باقی جگہوں کے لوگوں کا ابھی جب یہ وغیرہ کا قبضہ ہوا تھا نا یہ اس علاقے میں جیسے ان کے ان کے علاقے میں بھی ہو گیا تھا مراکش میں یا لیبیا کی سرحد پہ قریند کا ہے تو ان کی قبر کی بھی بے حرمتی جو ہے وہ کی ہو رہا ہے اچھا کہہ رہے ہیں کہ اگر مقصود سائل ہو تعین مسمہ اب پتہ چلا تعین مسمہ کا کیا مطلب ہے دو سائل کا مقصود تعین مسمہ کیا مطلب ہے کہ اس اسم کا میں مزدار کون ہے کون ہے رہی ہے کہ نہیں یہ مراد تو ہم نے کیا کریں گے اب کر کا نہ اسے معلوم ہو سمجھا رہی ہے کہ نہیں بات یعنی آپ میرے سے پوچھتے ہیں رحمان کون ہے من الرحمان آپ کو رحمان کا نہیں پتا لیکن آپ کو لفظ اللہ کے مسمہ کا پتا ہے. تو اگر آپ کو لفظ اللہ کے مسمہ کا پتہ ہے یا لفظ العلیم کے مسمہ کا پتہ ہے تو کہہ رہے ہیں میں ان میں سے کسی بھی لفظ کو بیان کر دوں گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہے کون سے سمجھائیے کہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر پوچھنے والا کسی لفظ مسمہ کی تعلیم چاہتا ہو تو کسی اور لفظ لفظ سے جس کے مسمہ کو وہ جانتا ہو اس لفظ سے اس کی تعلیم دے اگر آپ لفظ اللہ کے مسمہ کو بھی نہ جانتے ہو پھر آپ کو بتانا پڑے گا لفظ اللہ کا مسمّہ اب لغوی اس کی تشریح کر کے کہیں نہ کہیں آپ کو مسمّہ جاننا ضروری ہے کہیں بھی آپ مسمّہ نہیں جانتے ننانوے ناموں میں سے پھر آپ کو بتایا جائے گا آپ کی زبان میں کہ معبود کون ہوتا ہے تاکہ آپ کم از کم لفظ اللہ کا مسمّہ جان لیں اور جب آپ لفظ اللہ کا مسمّہ ایک دفعہ جان لیں گے تو اگر آپ پوچھ رہے ہیں علیم کا مسمّہ کون ہے تو کہیں گے لفظ اللہ کا ہو جائے گی کہ یہ مراد ہے ان کی ادا کا نہ مقصود الساعلی تعین المسمہ ابرا بھی نہ مسمہ یا عریف کی بات ہے وقت یقون سے پتہ ٹھیک ہے اب وہ مثال دیتے ہیں کہ کوئی اگر پوچھے کہ لفظ کا مسمہ کیا ہے جیسے کمن یس جیسے کوئی صاحب پوچھے اللہ کے اس کال کے بارے میں کہ وہ امن انکری جو میری یاد سے اعراض کرے گا پوچھیں وہ کیا ما ذکر ہوں اب وہ پوچھ کے رہے یعنی ایش مسمہ هذا الاسم ما هو مسمہ هذا الاسم ذکر کیا ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں اب ہم کیا کہیں گے فیو قل القرآن مثلاً اگر وہ قرآن کا مسمہ جانتے تو کہتے ہیں قرآن جیسے یار یہ کہتے ہیں مثلاََ او ہوا جو اللہ نے کتابیں اتاری کچھ بھی بتا دیں اب اس کے بعد وہ بات آ رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ذکر اللہ کا دوسرا معنی لیں دوسرا معنی کون سا مضافیل مفول تو اب اللہ کا ذکر کرنا مراد ہوگا نا تو کہہ رہے ہیں پھر مراد ہوگی جس کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جیسے بندوں کا یہ کہنا کہ سبحان اللہ ولا الحمد للہ اللہ اکبا سمجھا رہی کیونکہ ذکر کیا ہو گیا مضافل المفول ہو گیا تو بوئلہ کس کا ذکر کیا جائے گا اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو اب ہم ترجمہ کریں گے وہ امن اور دکری جو اللہ کو یاد کرنے سے اعراض کرے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم کہہ دیں کہ ذکر مضافیل الفائل ہے تو ہم کہیں گے جو اللہ کے نازل کردہ ذکر سے اعراض کرے گا یعنی قرآن ہو جائے گا وہ رہی ہے یعنی اگر قرآن اور کتب کب ہوگا جو پہلے انہوں نے بتایا مثال کے طور پر القرآن ا القتب وہ کب ہوگا جب مضافل الفائل فائل ہوگا لئن ان اللہ انزل القرآن فمن اعرض عن القرآن وہو ذکر اللہ سبحانہ وتعالی لئنہو انزلہو والذکر مضافل الفائلی اور اگر ہم کہیں کہ ومن اعرض عن ذکری سے مراد مضافل المفہول ہے تو پھر اللہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے ہمارے الفاظ میں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ تو ترجمہ ہوگا جو اللہ کو یاد کرنے سے راز کرے ہیں پہلے میں کہا ہوگا جو اللہ کی وہی سے یعنی خدا ہے۔ اللہ کی وہی سے اعراض کرے گا اللہ کے قرآن سے اللہ کے کلام سے اللہ کی شریعت سے اللہ کے دیر سے فرق پڑ جاتا ہے نا تھوڑا سا تو یہ اس طرح ہوتا اور اگر کہہ رہے ہیں ویزا قیلا بلمان پہلا معنی کون سا تھا مظافر فائن کانا ما یز پور ہوا وہ تو پھر مراد ہوگی جو اللہ خود ذکر کرتا ہے یعنی yani جو اس نے وہ اس کا کلام ہے جو ہم نے بتایا ہے نا جو اللہ نے اتارا ہے حضرت یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو بتا دیں یعنی مذاکر ہے سمپل سی بات ویسے یعنی جب مذاکرات مذاکر کو سمجھنا کوئی وہ نہیں ہے لیکن نہیں آ رہی تو بتا دیجیے گا دونوں کا نام دیجیے دونوں لی گئی ہیں دونوں سلف سے ثابت ہیں جہاں لی جا سکتی ہیں ایسا ای ای نہیں جی ہے ہم بھی لی جا سکتی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہر جگہ لی جا سکتی یہ باز رکھیے مثال کے طور پہ خلق اللہ ہر خلق اللہ اب یہاں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ خلق مدافع المفول ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ تو مخلوق ہو ہی نہیں سکتا سمجھا رہی ہے کہ نہیں بات بات یہ ہوگی ہاردا خلق اللہ میں اگر ناوز باللہ صرف سمجھانے کے لیے ہم ترجمہ مدافع المفول کے اعتبار سے کہیں تو کہیں گے یہ اللہ کا پیدا کیا جانا ہے حالانکہ اللہ تعالم یہ لط علم تو وہاں خلق اللہ میں لازماً اضافت عید ہو سکتی ہے وہاں اضافت علیہ ہو سکتی ہے اوکی. کیا فرمائے ہادہ خلق اللہ فرونی مادہ خلق, یعنی خلق اللہ مندوٹی یعنی هذا خلق اللہ هذا ما خلقه اللہ هذا ما خلقه اللّہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو ہاں یہ ضرور ہے کہ لغت کے اعتبار سے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے سیاق میں یہ معنیٰ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا لغت میں دونوں ہو سکتے اگر مثال کے طور پہ خلق اللہ کی جگہ خلق الانسان ہوتا تو ہم بآسانی لے سکتے انسان کا پیدا کیا جانا سمجھا رہیے کہ نہیں لغت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیاق داؤ صاحب سیاق کن چیزوں کا نام ہوتا ہے میں نے ایک بار بتایا تھا سیاہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں یاد ہے کسی کو کو نہیں کہا کہا جاتا جاتا ہے پورے کلام کے کانٹیکس کو کہا جاتا ہے ریفرنس تھوڑا سا ایک فرق شاید ہوتی لیکن ریفری سیاق تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے ایک ہوتا ہے سباق لہاق اور ہاں بیچ میں جو متن اور عبارت ہے بعض بات, بات ہے ان تینوں چیزوں پر جب آپ مشترکہ غور کرتے ہیں تو جو شے برآمد ہوتی ہے وہ سیاق ہوتا ہے تو یہ سیاق کلام ہے سیاق کلام تو سیاق سے اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہاں مضافر الفائل ہی ہو سکتا ہے یا مضافر المقول ہی ہو سکتا ہے تو ایک معنی متعین ہو جائے گا لغت میں دونوں کی گنجائش رہے جی جو عبارت تو سمجھ ہاں یعنی کہ عبارت ہوتی ہے نا متن آیت ہے اس سے پہلے کچھ کلام چل رہا ہے بہت سی آیات ہوئی کوئی موضوع چل رہا ہوگا وہ کیا ہے سبا یہ بیچ میں عبارت آئی یہ متن ہے یہ ٹیکسٹ ہے اس کے بعد پھر کچھ اور باتیں آ رہی ہیں آیات ہیں وہ کیا ہے لحاق ہے تو اب آپ نے عبارت کو دیکھنا ہے سبا اور لحاق کے کو پیش نظر رکھے تو اس پورے عمل کا نام سیاق ٹھیک ہے یعنی اس آیت کا سیاق کیا ہے اس سے مراد ہوگی کہ میں نے آیت کو دیکھا ہے اس کے سباق و لحاق کے ساتھ لیکن کبھی ہم اس کو سیاق و سباق کہہ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن سیاق کا اصطلاحی معنی یہ ہے اتبار سیاق کا مطلب ہوتا ہے کانٹیکسٹ تو کانٹیکسٹ اب انگلش میں بھی آپ دیکھیں گے تو صرف پچھلے کو نہیں دیکھا جائے وہ پورے مفہوم جو چل رہا ہے اس کو دیکھا جائے وہ اس کا کانٹیکسٹ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جو ہے ہاں بالکل یہ صحیح ہے یعنی اگر آپ یہ ریفرنس ٹو کانٹیکس لیگل زبان میں اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ کہیں کسی نے کوئی بات کہی ہے اس کے کہنے کے آٹھ دس معنی ہو سکتے ہیں تو آپ کہیں گے ریفرنس تو کانٹیکسٹ سمجھا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے قرائن کے اعتبار سے سیاق و سباق کے اعتبار سے وہ ٹھیک وَضاقیل ابان الکانما کلام ہوں حضا مرادی قولی ہی امن ارودا ذکری <ذِكْرِي> اچھا ابن تعلیمی کہتے ہیں اس آیت میں مراد لیکن یہی ہے اب وہ کیوں مراد ہے ابنتعینیہ کہہ رہے ہیں ابنتینیہ کیا کہہ رہے ہیں امن آرودا ہم ذکری میں مضافر الفائل ہے مضاف نہیں ہے یہ رائے ہے بڑی قبی رہے اور یہ زیادہ درست ہے اس لیے کہہ رہے ہیں پیچھے کیا ہے فعما فمن ہدایہ فلاح یشقا ومن اردا ذکری تو کہا کہ اگر میری طرف سے ہدایت آئے گی تو اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ وہی ہوتی ہے نا وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے اور اگلی آیت میں بتایا امن اردا ان ذکری تو مراد وہی ہے کہ جو ہدایت پہلے آئی تھی جو اس سے اعراض کرے گا تو جو اس سے اراض کرے گا وہ اللہ کا نادل کردہ کلام ہے نا تو پھر مضافر العل ہوا نہ کہ مضافی نفول ہوا یہ کیسے انہوں نے طے کیا یہ وہی سباب سے طے کر رہا ٹھیک ہے اگرچہ اس میں اختلاف بھی کر سکتے ہیں یعنی اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جو بھی ہدایت میرے پاس تمہارے پاس آئے گی جو اس کی پیروی کرے گا فلاح عداللہ علیہ یشقا ومن عاموں کا عام اور یہ کہہ کہ جو اس ہدایت کو یاد رکھنے سے یعنی میری یاد سے کرے گا اس کے لیے مشکل زندگی یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اشتہادی ایک رائے ہوتی ہے دونوں ہاں ان کے یہاں دوسرا امن اَودا ان ذکری سے مراد ان ذکر اللہ ہی یعنی وہ امن غفلان ذکر اللہ جو اللہ کی یاد سے غفلت میں جائے گا لیکن بات یہ کہ اگر آپ دیکھیں نا یعنی یہ ایک دوسرے کو لازم و منظوم ہے جو اللہ کی یاد سے اعراز کرے گا وہ یقیناً اللہ کے کلام سے اور وہی سے اور قرآن سے بھی اراز کرے گا اور جو قرآن اور وحی اور کلام کو تھام کے رکھے گا وہ اللہ کو بھی یاد رکھے اس میں کوئی اس طرح کا اختلاف تنوع نہیں ہے بلکہ وہ سوری نہیں ہے بلکہ تنوع ہے تو کہتے ہیں کہ یہی مراد ہے اس آیت میں کیوں لِ قال ہُول قبل کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے فعماطی حدن فمال طبا ہُدا فلاح یشقا و ہدا ما اندکر اور اس کی ہدایت وہی ہے نا جو اس نے ذکر میں سے نازل کی ہے وہ قول باد قال قول قبل ماحشانی ادکھ ہیں پہلے سباق سے کیا پھر لحاق سے وہ کیا ہے کول رب لما حشر طامہ کن تو بصیرا کولال کا اتد کا آیا تنا تو پیچھے ومن آردان ذکری سے کیا مراد ہوئی کہ تم نے ہماری آیات سے اعراض کیا تھا تو آیات اللہ کا نادر کردہ کلام ہے تو مضاف الفائد ہو گئے اب یہ بہت ہے اس طرح غور کرنا چاہیے قرآن مجھے یعنی مفصر کی ایک رائے دیکھی آپ نے اس سے آپ وہ سب کو غور کریں کہ بھائی کیا طے ہو سکتا ہے یعنی ومن آردعن ذکری سے ذکر مضافر الفائل ہے یا مفول ہے سیاحت اور سباق کے اعتبار سے لحاق اور سباق کے اعتبار سے غور کریں بڑی صحیح نظر آئی کہہ رہے ہیں بعد میں بھی آیات کا ذکر ہے پہلے بھی خدا کا ذکر ہے لہذا بیچ میں ان ذکری سے مراد بھی وہی آیات اور ہدایت ہی ہونی چاہیے جرمانی بتا رہی ہے تو ہاں ایسے ہی ہے اصل میں ہمارے لیے بہت لاجیکل ہے لیکن وہ تو ان کی جو دل... زندگی اوڑنا بچھوڑنا قرآن ہے نا ساری زندگی سے یہ کام ہے وہ ہیں علوم ان اور علوم پر شدید درجے کی مہارت چاہے ان کے مخالفین ہی کیوں نہ ہو وہ بھی مانتے تھے کہ مہارت جو ہے وہ بہت ٹاپ کی تھی چاہے وہ علوم میں منطقیاں ہوں عقلیہ ہوں کلامیاں ہوں یا حدیث کا ہو یا اصول کا ہو تو سب علوم پر انہیں بہت مہارت حاصل تھی ہاں بالکل ایسے ہی اب پھر کہتے ہیں دیکھو یہ بھی ایک ساموی بات تھی کہ بھائی مظافر الفائل مظافر یہ ایسی بیچ میں آگی والمقصود ٹھیک ہے مقصود اصل میں یہ نہیں تھا کہہ رہے مقصود یہ کہ ان یو کہ یہ بس جانا جائے ان ذکر ہوا کلا مہل او ذکر اوہ دکرا ان کی کلامی ہدائی کا مسمہ واحد یہ مقصود تھا اگر آپ ممن آر دیکری میں ذکر کو مضاف فائل ایک دفعہ مان کر پھر ذکر سے مراد چاہے کتاب لیں یا کلامی لیں یا ہدائی لیں یا جو بھی لے لیں تو کیا ہوگا مسمہ تو ایک ہی رہے جو اللہ نے اتارا ہے وہی مسمہ وہ ہدایت اتاری ہے وہ کلام اتارا ہے وہ شریعت اتاری ہے وہ دین اتارے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ مقصود تھا اصل میں یہ مثال دے رہے ہیں کس کی مثال دے رہے ہیں وہی اختلاف ہے تنوع کی پہلی قسم کی کہ رماً اورداً دکری میں ذکری سے مراد کلام لیں یا اللہ کا کیا لیں قرآن لیں یا وحی لیں یا ہدائی لیں یا کتابی لیں تو سب کا مسمت ہے ایک ہے بعض بات ہے لیکن بہر الصفات تو فرق فرق ہے نا قرآن کے اندر اس کے پڑھے جانے کی طرف اشارہ ہے مثلاً کتاب کے اندر اس کے لکھے جانے کی طرف اشارہ صفت تو فرق ہے نا رہی ہے ہدایت کے اندر اس کی دلالت کی طرف بھی اشارہ ہے لیکن مسمّہ ایک کہ یعنی کلام اللہ جو نادی ہوا اس کی قرارت بھی ہوتی ہے اس کو لکھا بھی جاتا ہے وہ ہدایت بھی دیتا ہے مسمہ تو ایک ہے لیکن جو اس کے اندر صفات متضمنہ ہے وہ الگ الگ ہے نا تو لہذا یہ کون سا اختلاف ہوا اختلاف ہے تنوع کی پہلی قسم جس کو الفاظ المتقاف کیا کہتے ہیں سمجھ آ اب اس کے بعد کہتے ہیں یا تو پہلے بات کیا ہوئی یا تو سائل کا مقصود ہوگا تعین مسمہ یا سائل کا مقصود کیا ہوگا معرفت اسم اور معرفت صفت جو اس اسم کے اندر ہے مسمہ کو وہ پہلے جانتا ہے پھر اسے بتانا پڑے گا کہ صفت کیا کہہ رہے ہیں وہ ان کا نہ مقصود مقصود الساعلی معرفت منصفت المختصطی بھی ہی فلاب الد من قدر اعلیٰ تعین المسمہ کہہ رہے ہیں اگر پوچھنے والے کہ مقصود اس اسم کے اندر جو صفت صفتمختص ہے اس کو جاننا ہو تو پھر مصمہ کے اوپر کچھ قدر زائد ضروری ہے کہ ہم بیان کریں اگر یہ کہیں پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا رحمان کون ہے اللہ رحمان کون ہے العلیم نہیں وہ تو العلیم مصمّہ کو تو پہلے ہی جانتا ہے وہ تو کیا چاہ رہا ہے معرفت المعارفۃ الصفت المختصَطبی فلا بد القدر قدر زائد کیا ہے تو وہی تعین وہ ہے قدر زائد کیا ہے مسمہ قدر زائد الذي اللہ الذي یتوب جو بھی اسمارے ہیں ٹھیک ہے ہاں یعنی پوچھ رہے ہیں پوچھنے والا کبھی مسمّہ چاہتا ہے کبھی صفت چاہتا ہے مسمہ چاہتا ہے تو بس مسمہ بتا دیں اور اگر صفت جو اس کے اندر ہے وہ جاننا چاہتا ہے تو مسمہ کی تعین پر کچھ قدر زائد بتانا ضروری ہے یا ال مثال کے طور پہ جیسے وہ پوچھیں القدوس السلام المؤمن وقد علیم اللہ اللہ ہوگی تو جان گئی اللہ ہی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں جانتا ہوں لیکن قدوس سلام مؤمن کا کانا یقون جو ہے وہ مزدور ہے اب دیکھیں پھر فہدہ جب یہ بات آپ نے جان لی ہے نا ابار تد العلعین ہی ون کا نفیہ بن صفت مدر اس میں لا کر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے مقصود یہ ہے کہ صلف بہت اکثر یہ کرتے ہیں کہ مسمّہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں ایک ایسی عبارت کو لگیے جو اس مسمہ کے عین پر دلالت کرتی ہے اگرچہ اس میں کچھ ایسی صفت ہوتی ہے جو دوسرے اسم میں نہیں ہوتی ادواز ہے وہی بات گھوم پھر کے وہیں پہنچ گئے جو شروع میں بات ہوئی تھی کمئی یپولو پھر وہی بات آ گئی احمد الول ہا وَی ولاقبقدوس و الغفور و رحیم اَ انَََََََََ المسمہ واحد لا ان هذه صفٰ حد ہى مطلب يہ ہوتا ہے مسمٰ ايک ہے يہ مراد نہيں ہے كہ يہ صفت وہى صفت ہے وہ معلوم ان ان ہد على سخطلاف دن كما بعد الناس اور مقصود يہ تھا کہ یہ اختلاف تعداد نہیں نہيں ہوتا جيسا كہ بعض لوگوں كا گمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب پھر قرآن مجيد سے مزید مثاليں دیں گے جو ہم آئندہ پڑھيں گے اور اس کے بعد کل ہی انشاءاللہ ہم اگر کل ہم نے یہ اصول تفسیر پڑھی یعنی ایک ہی دفعہ تین دن بور ہو جائے نا تو میں نے کہا زیادہ بہتر ہے تو کل ہم دوسری صنف شروع کریں گے کیا کریں گے یعنی دوسری صنف کس کی اختلاف تنوع کی یہ پہلی قسم تھی نا دوسری پہلی قسم کیا تھی اسماعی متقافیہ کل انشاءاللہ دوسری قسم اللہ نے چاہا تو دیکھیں گے اب اصل میں آپ کو گیارہ بجے چھوڑنا ضروری ہوگا نا رشید رشید صاحب کا تو ڈانٹ چھانٹنا پڑ جائے تو ضروری ہے بس میرا خیال بریک ختم کر دی جائے آپ لوگوں کے منطق میں اور اصول فکر اصول میں ضروری الفاظ کی دلالت اور اس کی اقسام الفاظ کی اقسام الفاظ کے اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے الفاظ کے اپنے معنی پر کثرت و قلت کے اعتبار سے ایک معنی ہے زیادہ معنی ہے حقیقی یہ سب بحثیں اصول فکر کی بھی ہیں اگرچہ لفظ کے اوپر بحث میں بھی ہوتی ہے ٹھیک دلالت سے مراد ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا نا دلالت کو آپ کو کہتے ہیں سگنیفیکیشن ٹھیک ہے یعنی لفظ کسی شے کی طرف سگنیفائر ہوتا ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو پوائنٹنگ کا عمل ہے سگنیفکینس کا عمل ہے یہ دلالت ہوتی ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں کہ یہ لفظ ایسا ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مثلثہ ہوتے ہیں تینوں حرکت یہ دلالت بھی ہے دلالت بھی ہے دلالہ بھی ہے تینوں دوست ہیں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں دلالت دلالہ دلالہ ٹھیک ہے ہاں پروسیس آف سگنیفائنگ بالکل ہاں ایسے ہی ہوتا ایسے اگرچہ یہ اقف الحرک الکسرہ کئی دفعہ اخف معنے میں ہوتا ہے کئی دفعہ اخف عل لسان بھی ہوتا ہے ضروری نہیں ہر جگہ معنی پر یہ بھی ذہن بھرکی ہے کئی دفعہ قصرے میں بدل دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لتخفیف. وہاں تخفیف سے مراد ہوتا ہے تخفیف عال السان نہ کہ تخفیف المانا ٹھیک ہے یہ وہ جو آپ لوگوں نے شروع کیے اس میں ٹیکس پڑھ رہے ہیں بس ذرا اس کا مفہوم چل رہا ہے بیچ میں کچھ وہ اور عربی کا کچھ ہے کہ عربی ختم ہوں گی آپ لوگ یہ اب آپ واپسی کا امکان اس ہو سکتے یعنی عربی کا یا تو اگر پوری طرح ٹیکس پڑتے نا صرف صرف ٹیکس پورا پڑھتے ہیں اس میں عربی میں پھر فائدہ ہوتا ہے ہاں وہ تو ہونی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے چلیں ان شاء اللہ مشکر. بہت مشکل نہیں نہیں ابنتہمی بھی لکھائی تو سمپل ہوتی ہے ہاں ان کے یہاں یہ تو ان کی مختصر کتابیں ان کے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک پہ نہیں رہتے وہ علوم کی کثرت کی وجہ سے یہاں تو نہیں ہو رہا تو بڑی زخیم کتابیں اس میں کچھ ساٹھ ستر صفحے گزر جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں نرجو ولن مقصود ٹھیک ہے اب انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کون سا مقصود کچھ پتہ نہیں چلتا اور پانچ پانچ چھ چھ جلدوں کی جو کتابیں ہیں اس میں ایسے ہی ہو رہا لیکن اگر آپ جیسے امام غزالی کو پڑھیں گے تو ان کی بہت زیادہ سائنٹیفک اور سسٹمیٹک اور مرتب گفتگو ہوتی ہے مربوط بہت زیادہ ہو. یہاں بڑی کتابوں میں میں چھوٹی کتاب میں نہیں کہا بڑی کتابوں میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا لیکن یہاں العلوم آپ بڑی کتاب پڑھیں امام غزالی کی بہت مربوط ہوتی ہے اس میں سب وہ ہے لیکن یہ بھی مربوط ہوتی ہے بھئی لکھنے کے انداز ہوتے ہیں آپ جیسے اردو میں بھی دیکھیں گے کچھ لکھنے والے بڑی مربوط گفتگو کرتے ہیں کچھ ادھر سے ادھر جیسے مناظر آسم گیلانی ہے علیہ الحماء ان کو آپ پڑھیں ادھر سے شروع کر کے ادھر گھس جائیں گے ادھر اُن پھرتے پھراتے پہنچیں گے کہیں سے وہ مزاج ہوتا ہے ہاں ان کا بھی یہی مزاج تھا ہاں اب جیسے بالکل ابتدائی مصنفین بھی بہت زیادہ ترتیب اور ابواب اور فضول کو پیش نظر نہیں رکھتے اب یہ کہ آپ ایک باب بنائیں اس کی اتنی فصلیں ہوں گی باب کا ایک ٹاپک ہوگا تو ہر فصل میں سب ٹاپکس ہوں گے لیکن سب کا تعلق باب کے بنیادی ٹاپکس سے اگلے بار میں نہیں بات آئے گی یہ جو پورا ایک تدویب ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یہ متقمے کے کلام میں کہاں ہوتی ہے کم ہوتی ہے وہ ادھر سے ادھر نکلتے رہیں گے ہاں ان کے ہاں تو ترویب ہے بالکل زبردست ریفرینسنگ بھی نہیں ہوتی تھی پرانے لوگوں کے آپ کو حدیث نقل کر دی ہے اور یہ نہیں کہ ریفرنس دیں آپ خود دیکھے جا کے ہاں یہ بھی وجہ یہ بھی وجہ ہے لیکن ان کے ہاں اس وقت علم کا یہ معیار نہیں ہوتا تھا یعنی کہ ہر زمانے میں آپ یوں کہیں کہ کچھ علوم کے معیارات ہو جاتے ہیں نا یعنی مثال کے طور پہ آج کل کا آج کل ہم کہیں وہ ایج آف انفارمیشن ہے مثلاً تو ایج آف ایج آف انفارمیشن ہے نالج نہیں ہے نا تو ایکسیس آف انفارمیشن ہے تو اس میں آپ بتائیں کہ یہ آیت نمبر فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور حدیث نمبر یہ یہ علم کی معراج سمجھی جائے گی کہیں کہ ہم بات ہے یہ تو ورسٹ نمبر فلاں فلاں فلاں ایسے بتا کے چلا جاتا ہے حالانکہ یہ پرانے لوگوں کے ہاں اس کا ان سے کوئی دور دراز کا تعلق بھی نہیں تھا میں ہاں بالکل ریفرینس کی کثرت ہو اور ہر چیز وہ آپ بتا رہے ہو یہ اس کتاب کے پیج نمبر فلاں پہ اتنے صفحے اور پبلشر جو ہے اس کا یہ تھا اور نائنٹین نائنٹی نائن میں یہ پبلش ہوئی پورا ریفرنسنگ کا ایک سٹائل ہوتا ہے نا جس کو اصول تحقیق کے نام سے آج کل پورا ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے تو وہ ان کے یہاں کوئی اصول تحقیق نہیں تھا ان کے یہاں علم تھا ان کو یہاں آپ کو واقعی علم نظر آئے گا یہاں حوالے اور ادھر ادھر کی کثرت نظر آئے گی ہوتا بیچ میں کچھ بھی بالکل خالی کثرت تصوید ہوتی ہے یعنی سفر کو سیاہ کیے چلے جا رہے ہیں بلا وجہ لکھے چلے جا رہے ہیں یعنی بہت سے لوگ نہ لکھیں تو بہت خیر میں رہے لیکن وہ لکھ رہے ہیں یعنی لکھتا انسان کیوں ہے وہ بھی ہمارے علماء نے بتایا کہ آپ کبھی بھی کوئی شے لکھنے جا رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیا اضافہ کرنے جا رہے ہیں ایسے ہی کاپی پیس ادھر دور سے چیزیں کرنی ہے تو پھر کوئی پھیلے نہیں ہے لکھا گیا سارا کچھ آپ کچھ دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو آپ کے خیال میں کہ میں کچھ دوں گا اور ابھی نہیں پتہ پھر دے دیں آرام سے گھر میں بیٹھے اللہ کے نبی صبح نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قلم بہت پھیلے گا قلم <سلام> پھیل جائے گا قلم ہاں قلم کا مطلب ہے ہاں آپ نے فرمایا غرفہ یشف علم نہیں ہوگا لیکن لکھنے والے بہت لکھے جا رہے ہیں